رحمان الرحمن الرحیم نے اکرام یہ قرآن سنڈا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ جس کو تم علی کہتے ہو حسین کبے کا علی اکبر اور بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں یہ وہ زین العابدین ہے اور کتاب تیری مقابل ہے یا کہانی کی کہ جب زین العابدین اکیلا کربلا سے بچ کے آیا تو اپنے گرانے پر نظر ڈالی نہ میرا گہرانا نہ میرے باپ حسین کا گھرانہ نہ میرے پاپا حسن کا گھرانہ نہ میرے بابا علی کا گھرانہ ان میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ان میں اب بکرو عمر کا نام نہ رہا ہو آج میرے گھرانے میں نہ کوئی ابو بکر رہا نہ کوئی ہو رہا لو سن لو آپ کے بعد غیر تیری کتاب میں کہتا ہے میں نے اپنی پڑھی کا رکھ لی اپنے بیٹے کا نام ہوا رکھ لیا ہے دے رہا غیر ملازمی تم ذرا کریب تو آئی بجاؤ دل تبدیل کرے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا جوڑے پڑنے والوں کی بات سن کے گفتگو شروع کر دیجیے یہ حسین الامدین کہہ رہا ہے امام بھی کہہ رہا کتاب بھی آپ کہتا ہے کافلان حسین کون ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں یا تو لکھتا ہے حسین کی شہادت کے بعد حسین کا فر اٹھایا گیا پیچھے حسین کے قبیلے کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا بیمار کرملا زین اللہ بدین بھی اس شا میں شامل تھا کنواں میں شامل ہوا دیکھا کنواں کے لوگ کنواں کی عورتیں ہو رہی تھے حسین. حسین کو روتے ہیں کہا کیوں روتے ہیں کہا اس لیے کہ حسین شہید ہو گیا ہے حسین مارا گیا کہا من پتہ ہوں حسین کو کس نے مارا ہے کیا لگے شامیوں نے میرے باپ کے قاتل شامی نہیں میرے باپ کے قاتل کوپا کے شیعہ ہے میرے باپ کے شیعہ نے کوپا نے مارا ہے آ, تو انصاف سے بات کر تو اپنی بدلا ہم اپنی بتلائے تو ثابت کر کے حسین کو کوپیوں نے نہیں مارا وہ کوفی آج واقعہ کر بلا بھی سن لو زبان محاوی کی ہے کتاب تیری ہے یاد رکھنا اور لاہور میں کھڑا اللہ کے فضل سے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں نے کوئی لاہور جنا ہو تو آپ ایک کم اللہ سے کر دے کابے کے رب کی کتنا اینڈا سے محمد کے ممبر پر جنم نہیں رکھوں گا ایک حوالا الگ کار کر دو اور اگر حوالے ٹھیک ہیں تو اپنے ذاکروں سے پوچھو پھر ماتم ان کا کرو ان کا کیوں کرتے ہو ہوئی حسین مدینہ سے مکہ آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو یزید کی بات نہیں کی رلانا کوئی مشکل کام ہے کابے کے رب کی قسم اللہ نے یہ تحقیق بخشی ہے کہ رلانے پہ آؤں تو خانے کا نام لے کے تمہیں رلانا شروع کر دوں رلانا تو مشکل ہے نہ رلانا کوئی مشکل ہے نہ ہنسانا کہ دامانے باز بار سے کپڑے گل فروز تک پکڑے پڑے ہیں پھینک روا میرے لیے رلانے کی بات کیا ہے جس کو کہو اس کی ماں کو یاد کروا کے میں رلا دیتا ہوں جس کو کہو اس کا بعد مرا ہوا یاد کر کے میں آسود لوا دیتا ہوں رونے رونے سے مطلب اور نام لیتے ہو اہل بیت کا اور مذہب بناتے ہو رونے اور پیٹنے کو اور اہل بیت کی جو عورتوں کا عالم یہ تھا کہ اہل بیت کی سیدہ سفید الگ جب اپنے بھیا سید الشہداء حمزہ اس کی ناشیں مبارک پہ آئی کانین کا پائیدار پاس بیٹھا ہوا تھا اپنے کندھے سے وہ چادر اٹھائی جس کا عرش والے نے قرآن میں ذکر کیا اور اپنے چہرے پہ آنسوں کی گڈاریں رنگی ہوئی لیکن روکے ہوئے چادر اٹھائی اپنے چچا کے جسم پہ ڈالی وہ چچا جو چچا بھی تھا دودھ شریک بھائی بھی تھا ہم عمر بھی تھا دوست بھی تھا وہ چچا ہوں گا سید اس کا لقب بھی پا چکا تھا اس کے جس نے بھر پہ ڈالی کی بہن کو دیکھا کہا تھوپھی کیسے آئی ہو کہا بھتیجے تو میرا بتیجا بھی میرا امام بھی میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے آئی ہوں کائنات کے سردار نے کہا پھوپی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ظالموں نے سر ہی نہیں کاٹا کان کاٹے کا آنکھیں نکالی سینا شکیا شک کل نکالا اس کو دن کو دست تو پلٹ جاؤ چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی اور الگ کی خاتون ہے سائن چا کر کہتی ہے اور کہاں تیرا حکم ہے تو پلٹ جاتی ہوں لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ اپنے بھائی کی پھٹی دھتی اور کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کے میرا دل بہل جائے گا میں وا اور ماسم کروں گی تو کام ایک الگ گروہ ہے بتیجہ میں ایسا نہیں کروں گی میں ہلے گیس کی عورت ہوں میں تو اپنے میاں کی لاش دیکھوں گی سارے اونچا کر کے کہوں گی اللہ لوگوں کی بہنیں بھی اپنے بھائیوں کا تھر لے کے آئی ہیں کہ ان کے بھائیوں نے تیری راہ میں اپنی گردن کٹائی اور دیکھ سپیہ اپنے بھائی کا ان لے کے آئی کہ اس نے تیری راہ میں جسم کا اس روز کٹا دیا ہے ان کا نام لے کے روتے ہو پیٹتے <تصبح> ہو ماتم کرتے <تصبح> ہو تو <تصبح> <تصبح> اگر ماتم کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کرو سلیمان سواد خدائی کے گھر میٹنگ ہوئی سیا نے ہری کی اور آج ذرا اپنے دل کو کھول کے سننا کئی مسئلے آئے ہیں کہا حسین نے یسیب کی بات نہیں کی ہم بھی نہیں کرتے بلاؤ اس کو کپا میں آئے اپنا امام بنا لے خط بھیجا آٹھواں سیدھا ماڈل لکھتے ہیں اتنا دل بےتاب کے ایک خط پہ نہ کیا دوسرے دن دو خط اور روانہ کیے پھر تسلی نہیں ہوئی تیسرے دن دو ساخت اور روانہ کیے ان کے ساتھ ایک سو پچاس خط جس پہ سارے صوبے والوں کے سفر تھے وہ بھی حسین کی بار گاہ تین اور حسین نے سمجھا قیامت آ گئی کہا کیا کاسبوں نے کہا حسین ہم تیرے سوا کسی کو امام ماننے کے لیے تیار تلدی سے آ چکے حسین اس وقت ستاون برس کے بوڑھے تھے کتنے برس کے شیرہ عوارات کے مطابق کم اور یار جب کس بیان کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے سترہ سال کا کوئی نابالغ بچہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے ستاون سال کا بوا رضی اللہ تعالی شہزادے نومی دیتے ہیں تو شہزادہ محمد یا نبی کے نواسے کو شہزادہ کہنا اس کی بھی توہین اس کے نانا محمد کی بھی توہین ہے اللہ ہو سرورے کائنات اس کائنات میں شہنشاہ بن کے آئے نہیں بلکہ شہنشاہوں کے تاجوں کو اپنے پیروں کے نیچے رامنے کے لیے آئے تو نام لیتا ہے تو شہزادہ کہہ کے نام لیتا ہے اس میں عزت سمجھتا ہے کائنات کا امام شہوں کے تاجوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہنچنے والا تجھ کو تعبیر ملی تو کس طرح کی کس رویت کے پیالیوں ہمیں تعمیر کے لیے بھی کس طرح جی کے لفظ ملا شہزادہ شہنشاہ نہ شہزاد کی نہ شہنشاہی یہ قانون کے تعداد کا نواسا ہے ستار مرسم جذبات پر قابو ان پر کنٹرول جانتے ہیں کہ کوپے والے بڑے ویوسا ہے ہم کو ان سے وفا کیوں ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے کہاں سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ اپنے کے کے بیٹے اکیل کیا کہ مسلم کو اور اہل بیگ کا نام لیتے ہوئے علی کے سوا تمہیں کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا رضی اللہ ہوتا آلہ آئی ہوپ اکیل کا بڑا بھائی دس سال بڑا ہے ان کا دیکھا مسلم عقیل کہا جاؤ مسلم میں تمہیں اپنا قاصم بنا کے بھیجتا ہوں مجھے حالات سے آ بخشو ایک لفظ بھی اپنی کتاب کا نہیں آٹھوں کتابوں کا حوالہ ہے مسلم مطلب ابن عقیل نے کہا حسین میں تیار ہوں تین چار ساتھی لیے مدینہ رات کی تاریکی میں پہنچے وہاں سے دو راہبر کرائے کر لیے کہ پہلے زمانے میں بغیر راہبروں کے سہراؤں اور جنگلوں میں سفر نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ نہ راستے ہوتے تھے نفرتے دو تافی نہیں ہے مفید نے الشاف نے لکھا ہے چیا کا ابلا دونوں کافی داستہ بھول گئے پاتے راستہ بھول گئے کس طرح راستہ بھولے جنگل میں اتنا پریشان ہوئے کہ پانی کا آخری کترا تک ختم ہو گیا ہتھا گئے دونوں لاحق دودھ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جنگل میں دم توڑ گئے مطلب اتنے عقیل بڑے پریشان راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ راستہ ملا دونوں ساتھی مر چکے تھے پانی پر پہنچے خط لکھا شیخ مفید نے شاد میں لکھا حسین کی خدمت میں خط لکھا حسین دونوں رابر مر گئے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا سفر مبارک نہیں ہوگا اس لیے کلتانو حسین نے جواب دیا مکم اللہ چلن تم بزدلی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے جاؤ اپنا سفر جاری رکھو اور شیر ہو تم پہ قربان ایک کی عزت کرتے ہوئے دوسرے کی توہین کرنا تم لازمی کام سمجھتے ہو مسلم اتنے عطیل کے بارے میں لکھا ماں ہمارا اس لائن چمن تو بلدل ہے کس وجہ سے کستا ہو گیا مسلم ابنی وکیل نے سوچا بے کا مجھ کو بزدل کہہ رہا ہے اس کے باپ نے میرے باپ کو بزدل کہا تھا کتاب شیلا کی کشمل بولا شاہ نے حضل بلا حضرت علی کا بھائی حضرت علی کا سانس چھوڑ کے انیل معاویہ کے پاس چلا گیا اور حضرت علی نے کہا مابقی علی اللہ حج میرا بھائی ظلیل ہے جو میرا ساتھ چھوڑ کے معاویہ کے پاس چلا گیا ہے یہ شیعہ کی روایت ہم نہیں کہتے مسلم مطلب ادنی عقیل نے سوچا باپ میرے باپ کو برا کہتا تھا بیٹا مجھ کو برا کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی کہا چلو پھر کوپے چلتا کو پے پہنچے پہلی دو راتوں میں اٹھارہ ہزار آدمیوں نے موت کی بات کی جی خوش ہو گیا ہمیں یا ان کے گھر گئے ایک لاکھ تیوار انسانوں کے ہاتھوں میں دے گھر کے گرد و پیش رکھ ہے اور سب نعرے لگا رہے ہیں یا حسین یا حسین ہم تمہارے ہیں اور نعرے لگانے والے ایک لاکھ ننگی سلوار مسلم ابن عقیل کے سامنے حسین کے لیے میں آنا سے باہر آئی مسلم اتنی عقیل جوان تھے جلدی سے خط لکھا حسین آئنا کی سما نگر اکیل اقدم امت نمت سلام دیش بکر کا خط حسین کھیت پک گئے پھل تیار ہو گئے جلدی سے آ جاؤ انتظار نہیں کرنا ہے حسین کو خط پہنچا ابھی سب رابطے میں ہے کہ کوبے کا گورنر نعمان اقدال رشید اس کو یزید نے تبدیل کر دیا بسرا کے گورنر عبید اللہ نے سیاح کو کوبے کا گورنر بھی بنا کے بھیج دیا ایک لاکھ ننگی تلوار کوبا کے بازاروں میں نکلی ہوئی عبید اللہ نسیات سے روش والا بتایا تو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ایک بھی باقی باگے مسلم مطلب ابن عقیل تیری تعریف کر رہی ہے اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی میں حل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی کام اس کا چھوڑ کے چلے گئے اب کوپن میں اجنبی تھے راستہ بھی معلوم نہیں گلیاں میں بھاگے جس نے مسلم اتنی اپیل کا نام سنا اس نے اپنے دروازے پہ کنڈی چڑھا لی نام سن کر پنا دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں آخر جب اچھو کر رہی پانی کی پیاس سے نڈال ہو گئے کہاں کن پانی پلا گئے ایک عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی تھی اس نے حسین کے بھائی کو پیاسا گرتا ہوا دیکھا کہہ اندر آ جاؤ پانی پلایا ترسایا کہ صبح سے پہلے پہلے چلے جانا کہا منظور ہے وہاں کے بیٹے نے دیکھا کہ حسین کا بھائی گھر میں چھپا ہوا اٹھا ماتے کو وا دیا باہر نکلنے لگا بڑھیا نے کہا کہاں جاتے ہو کہ لگا نماز کے لیے جاتا ہوں بڑھیا کہ اٹھی کیا لگی مطلب میرے گھر کو چھوڑ دو میرا بیٹا تیری جاسوسی کے گیا ہے تو ذرا آ تو صحیح فیصلہ تو کر کہ حسین کا حقیقی قاتل کون ہے بے فصہ گورنمر کے گھر پہنچا کیا نا شکار ہمارے گھر میں موجود مطلب اتنے عتیش گرفتار ہوئے ان کو شہید کیا گیا باقیا لمبا ہے کوئی شخص ان کے اوپر ایک آدمی کٹنے کے لیے تیار ایک لاکھ تلوار کہاں گئی اور یہ ملی ہے بات کو سمجھنا میں حضرت کے ساتھ کہتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے لیکن تم جب سدیق کو فاروق پہ تان توڑتے ہو معمولی بات ہو جائے کہتے ہوئے صدیق نے یہ کیا فاروق نے یہ کیا اور یہ وہ کوفا ہے جس کو حال نے یہ ایسا بخشا کہ اسلام کے دارالحکومت کو مدینے سے اٹھایا اور کوفا میں منتقل کیا کوئی تھوڑا ایسا دارالحکومت کو اضرا میں رک کر کچھ سے پوچھوں کہ صدیق کا نام لے کر اس پہ تو تانگ توڑے اگر تانگ زنی ہی تیرا کام ہے تو مجھے یہ کو بتلا کہ جس نے نبی کے شہر کو چھوڑ کے کوپے کو نارمل خلافہ بنایا اس کے متعلق دری رائے کیا ہے میرا عقیدہ نہیں ہے میرا عقیدہ میں <تصفح> سمجھتا ہوں مسلحت کا شکار تھا مسلحتیں <تصفح> ہوتی ہیں لیکن کہتا یہ ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو چوتھا مانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کو چوتھا مانتا ہوں لیکن تاراض ہوتا ہے تو ہو جا مانتا چوتھا ہی ہوں پہلا مانگنے کے لیے تیار اس نے تو مدینہ چھوڑنا گوارا اور مدینہ کون سا مدینہ بات آئی ہے تو سن لے کبھی سوچنا تو صحیح کیا کہتا ہے کیا جواب دیتا ہے وہ مدینہ چھوڑو اور جس مدینے کا آلم یہ ہے کہ پاشدار مدینے سے لکھا مکے میں پہنچا وہ مکہ جس میں محمد پیدا ہوئے تھے پر مکے کی شان صلی اللہ وہ مکہ جس میں پرورش پائی وہ مکہ جس میں بچپنا ڈھوڑا وہ مکہ جس میں جوان ہوئے اور وہ مکہ جس نے کعبہ مانکے جس میں لوگ کا گھر واقعی اور صرف اتنی ہی بار وہ مکہ جس مکے میں تاز نبوت سڑ پہ رکھا گیا چھوٹا سا وہ مکہ جس مکہ میں کافی کی چوکٹ کے پاس کھڑے ہو گئے خلیل اللہ اور زبی اللہ نے محمد کی ولادت کی دعا مانگی تھی وہ, آل آل وہ مکہ سنتے جانے ذرا بات کو مدینے کی حیثیت کیا ہے وہ مکہ جس میں کھڑے ہو کے خلیل نے اپنی جھولی پھیلائی اور کہا ربنا بابا سیم رسولن مل اللہ ان میں اپنا محبوب رسول بھیج دے وہ مکہ وہ مکہ اس مکے کے اندر جس مکہ سے رات کی تاریخی میں نبی کو نکلنے پر مجبور کیا گیا اور جب وہ نکل رہا تھا تو ایسے جبریل ان آئسوں کو لے کے آ رہا تھا لا سے مو بے حاصل بلند وہ ایک دن آئے گا یہ شہر تیرے گھڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہوگا اس مکہ میں نبی کھڑا ہے اپنا شہر اپنی بستی نبی کی نگاہ مدینے والوں پہ پڑی دیکھا مدینے والے پریشان آنکھوں میں آنسو چہرے پہ بےچینی دل مستف پوچھا مدینے والوں کیوں پریشان ہو کہا آقا اس لیے پریشان ہیں کہ آج تو اس تک میں کھڑا ہے جس نے تجھ کو جنم دیا جس نے خدا کا گھر بانٹے ڈرتے ہیں کہیں ہی تو یہیں نہ بس جائے مدینہ چھوڑ نہ اور وہ مدینہ کہ کائنات کے انعام نے ندا اٹھائی کائنات کے روم کی کسر ہے ساری کائنات ایک طرف تمہارا مدینہ ایک طرف محمد جن جی کے مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار وہ مدینہ جس کو نبی نے مکہ کے مقابلے میں بھی چھوڑنا گوارا یہ ہو جائے بات کی اس مدینے کو علی نے چھوڑا رضی اللہ بالا اس مدینے کو چھوڑا اس مدینے کو آج توڑنے والے نے چھوڑا تھا آج چھوڑنے والا بھی اپنا چکے کا میٹا عبداللہ ابن نے تھا کہا بھیا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 میرے سر آنکھوں پر کیوں کہ میں علی کو بھی اسی طرح پوتر سمجھتا ہوں جس طرح آرو کو سدی کو سم کو پوتر سمجھتا لیکن ہائے نمبر چوتھا تھا کیوں اس نے تو مسلحت کے لیے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا اور جس پر زبان ایک تال کرتے ہو اس کو مجبوری مجبوری اسٹیپ بڑی تھی سرور کائنات کی ناش مبارک پڑی ہے کوئستان کے قبائل مرتض ہو چکے ہیں زکات دینے والوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے مسلم کا قابل حکومت کا دعوی کر دیا ہے ایک طبیلہ مدینے پر چڑھائی کے لیے تیار کھڑا ہے کائنات مومنوں کی کل جوانوں کا وہ لشکر ہے جس کے سردار اٹھانا ابن بیس رضی اللہ تعالی کیوں حضرت الامیر مجبوری تھی کہ نہیں کتنی مجبوری سنورے کا اعلان بیچ میں نہیں رہے مدینہ مجرا ہکیلے منترین حکومت مسلمہ قبضہ کے ہاتھ سے بیٹھ کر چکے کچھ لوگوں نے انتدا کا اعلان کر دیا کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا کچھ لاکھ مدینے پر چڑھائی کر کے آ گئے اسامر کا کلشکر مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسے روم کی سرکوبی کے لیے روانگی کا حکم دیا نبی کی جفاق کی خبر سن کر رک گئے سب اطلاع تلاق بیٹھے ضلع حکومت سنبھالی کہ مرمو اسامت اپنے صحیح دن انجم سی اپنی سبھی ہے جاؤ اسامہ کو جا کے کہو کہ روم کی سر کو بھی دلی روانہ ہو جائے فاروق آئے کل آئے صبح آئے اب جب اپنے بہت آئے سیف اللہ خالد آئے ایران صادق نے ابھی مکاس آئے اب وہ بکر مجبوری ہے